یہاں پر اپ دیکھیں کہ زبردست چیلنج دیا جا رہا ہے کسی کتاب کا یہ انداز نہیں ہو سکتا کوئی کتاب اپنے اندر یہ چیلنج نہیں رکھتی کہ اس جیسی کتاب تم ایک بنا کر لے اؤ یہ واحد اللہ کا کلام ہے جو آج کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے جس میں کہ یہ چیلنج ہے۔ آگے فرمایا فیل لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے اربوں کو اپنی زبان دانی پر بہت ناز تھا وہ اپنے آپ کو زبان کا بڑا ماہر سمجھا کرتے تھے تو یہاں ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے شاعروں کو خطیبوں کو ادیبوں کو سب کو جمع کر لو اور اس جیسی ایک کتاب یا چند آیات بنا کر لے آؤ لیکن اس چیلنج کا مقابلہ عرب نہ کر سکے قرآن کی زبان دانی اور قرآن کے اعجاز کے سامنے ان کی زمانے گنگ ہو کر رہ گئیں و بشر الدین تجریتی حل انہار اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی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 کہ دنیا کے پھلوں میں اور جنت کے پھلوں میں کوئی چیز مشترک نہیں سوائے نام کے نام ایک جیسے ہوں گے لیکن کیفیت ان کی بالکل مختلف ہوگی دنیا کے پھلوں میں تو بیج بھی ہوتے ہیں جو اس کا مزہ کر کرا کر دیتے ہیں دنیا کی ہر نعمت کا حال آپ دیکھ لیجئے یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو نعمت کا مزہ کر کرا کر دیتی ہے لیکن جو جنت کے پھل ہوں گے ان میں بیج نہیں ہوں گے جنت کی جو نعمتیں ہوں گی ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ان کا مزہ کرکے کر اور جب کھانا اور پینا ہو اور ساتھ اچھی صحبت اچھی کمپنی نہ ہو تو بھی انسان کا لطف کم ہو جاتا ہے۔ اب صحبت کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا ولہم فیھا ازواج مطہرات وھم فیھا خالدون ان کے لئے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یقرب مثلا ما بعودۃ فما فوقھا ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی چیز کی مثال بیان فرمائے تھوڑا سا اس کا پس منظر ہے ہوا یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سنانا شروع کیا تو مکی دور میں کئی آیات نازل ہوئی سورہ حج ہے سورہ نمل ہے سورہ حج میں اللہ تعالی نے مکی کی مثال بیان فرمائی ہے سورہ نمل میں چونٹی کی مثال بیان فرمائی ہے تو اس کو سن کر کفار اعتراض کرنے لگے کہ یہ اللہ کیا حقیر حقیر چیزوں کی مثالیں بیان فرماتا ہے تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان فرمائے بلکہ اس سے بھی حقیر تر چیز کی مچھر کی اپنی تخلیق پر اگر یہ غور کریں تو وہ کہیں سے حقیر نہیں اللہ کی بڑی پرفیکٹ مخلوق ہے اور اس سے حقیر تر اس سے چھوٹی چیز ملیرئل پیراسائڈ جو کہ مچھر میں ہوتا ہے وہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کارنامہ اور ایک کرشمہ ہے لیکن کفار نے اسی بات کو اعتراض کا نشانہ بنا لیا بات یہ ہے دراصل کہ کفر جہالت ہی کی پیداوار ہے جب انسان جاہل ہوتا ہے تو پھر وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ عالم کے لیے قطرہ بھی پوری کائنات کی حیثیت رکھتا ہے اس میں اتنا کچھ علم ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ پوری کائنات اس نے ڈسکور کر لی ہے اور جاہل کے لیے پوری کائنات ایک قطرے کی طرح ہے اسی کی طرف اشارہ ہے ان کی ذہنیت کی طرف کہ کیا دو الگ الگ ذہنیتیں ہیں جو کہ ایسی مثالیں سن کر پیدا ہوتی ہیں جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اس لیے کیا آپ دیکھیے کہ قرآن کا مقصد ہے دراصل ہدایت دینا اب جو ہدایت کی تلاش میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ ام اللہ آمنو فارلم جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے اور دوسری طرف وہ امل لدی نہ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا اور قرآن کا مقصد دراصل ہدایت کا علم دینا ہے قرآن نازل کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ اللہ لوگوں کو اپنے علم سے مروب یا متاثر کرنا چاہتا ہو کوئی استاد جو اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے وہ اپنے علم سے ان کو مروب نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ جس طرح بات پڑھائی جائے جس طرح بات سمجھائی جائے اس سے شاگردوں کو فائدہ ہو جائے اگر اللہ اپنے علم سے متاثر کرنا چاہتا تو ایسی ایسی مثالیں دیتا کہ یہ لوگ دنگ رہ جاتے لیکن اللہ نے چاہا کہ جن کے لیے جن کے فائدے کے لیے کتاب نازل کی جا رہی ہے ان کو بات سمجھ میں آ کے نازل کرنے میں اللہ کا فائدہ نہیں بلکہ مخلوق کا فائدہ ہے اور مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح کی دی کہ جن کو پڑھ کر جن کو سمجھ کر حق سمجھ میں آ جائے اور ہدایت لوگوں کو مل جائے تو دراصل یہ تو ہدایت کا علم ہے ہے ہے جو کہ دیا جا رہا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ متضاد رویوں کی وجہ سے اور متضاد ذہنیتوں کی وجہ سے اور کتابیں ہدایت قرآن کو سمجھنے کے بجائے اس میں ٹیڑ اور مین میخ نکالنے کی وجہ سے لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں فرمایا بہی رن اسی طرح ایک ہی بات سے بہتوں کو اللہ گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے وہ یہدی بہی ہی اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے وما اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو کہ, فاسق ہیں جو کہ خود فسق کرنا چاہتے ہیں خود نہ فرمانی کرنا چاہتے ہیں پتہ یہ چلا کہ ہدایت اور گمراہی کا دار مدار خود انسان کے اپنے, اپنے اوپر ہے طلب ہدایت ہے نیت صحیح ہے تو ہدایت پالیں گے ٹیڑھ ہے کجی ہے اپنی گمراہی کے لیے دلیل ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ بھی قرآن ہی سے ڈھونڈ لیں گے جو اپنے شرک کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے شرک کی دلیل نکالنا چاہتا ہے وہ قرآن کی آیات ہی سے شرک کی دلیل نکال لے گا جس کے اندر بصیرت نہیں اور جس کے دل کے اندر تقوا نہیں وہ قرآن سے کچھ نہیں سیکھ سکتا اس لیے کہ یہ قرآن آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے راہ ہدایت آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے بلکہ راہ ہدایت تو دراصل دل سے نظر آنے والی چیز ہے اور وہ دل جس میں تقوا ہو وہی اس ہدایت کو پہچان سکتے ہیں اور وہی دل اس ہدایت کو پا بھی سکتے ہیں کتاب ہدایت کے بجائے اس میں مین میخ نکالنے والے لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے ید الو بہی کثیرم بہت سے اس سے بھٹک جاتے ہیں اللہ بھٹکا دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو وہ یہدی بیہی کتیرہ اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے وہ ماں ید الو بیہی الفاصین اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو کہ فاسق ہیں اپنا ایٹیٹیوڈ دراصل ان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور مزید پھر ان کی کچھ باتیں ہیں جو کہ بیان کی گئیں کہ کیسے لوگ ہیں جو کہ گمراہ ہو جاتے ہیں کیا ان کا طرز عمل ہوتا ہے احد اللہ من بعد اللہ خاص رون یہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یعنی نہ حقوق اللہ ادا کیے اور نہ حقوق العباد انہوں نے ادا کیے اب ایک سوال ہے اتنا خوبصورت انداز اللہ تعالی کا شکایت بھی ہے اس کے اندر کیفا تک فرو تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تم کو زندگی عطا کی پھر وہی تمہاری جان سلب کر لے گا پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اب یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وہ افقال ربلمل کا پھر ذرا تصور کرو اس وقت کا جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا اندی ان خلیفہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ کا لفظ بہت اہم ہے مالک نہیں کہا حاکم نہیں کہا امبیسڈر وائس روئے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور امبیسیڈر اور وائس تو وہی ہوتا ہے جو کہ ہیڈ کواٹر سے احکامات وصول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے تو انسان اللہ کا خلیفہ اللہ سے احکامات وصول کرتا ہے اور دنیا میں ان کو نافذ کرتا ہے انہوں نے ارز کیا یعنی فرشتوں نے ارز کیا, قالو اتج کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونزیاں کرے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کو خیال کیسے آیا تو جواب یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے جن بسا کرتے تھے دنیا میں اور جنہوں نے کچھ فساد جو ہے وہ مچایا تھا تو اپنے پچھلے مشاہدے کی بنا پر فرشتوں نے کہا کہ جو نئی مخلوق اللہ تعالیٰ آپ پیدا فرما رہے ہیں وہ بھی یہی سب کچھ کریں گے ورنہ سب ہمقط دے سلک آپ کی ہم دو سنا کے ساتھ تصبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ کے تم نہیں جانتے تو جب انسان کو اتارٹی دی جائے گی اوٹانمی دی جائے گی اختیار مخلوق ہوگا تو ظاہر غلط بھی استعمال کر سکے گا اسی چیز کا فرشتوں نے اندیشہ ظاہر کیا اللہ نے فرمایا کہ میں کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یعنی اگر انسانوں سے بھی صرف حمد اور تقدیس کی تجبیحات اللہ تعالی کو درکار ہوتی تو فرشتے ہی کافی تھے اللہ کے لیے پتہ یہ چلا کہ حمد اور سنا کے ساتھ انسانوں سے اللہ تعالیٰ کو کچھ اور بھی درکار ہے اس سے آلہ تر فرشتوں کے کام سے عظیم تر کام اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے انسانوں سے لینا ہے اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے یعنی کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ انہوں نے ارض کیا پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں یہاں پر آدم علیہ السلام کو علم دیے جانے کا ذکر ہے اور اسما کی شکل میں ناموں کی شکل میں یعنی جتنا بھی پوٹینشل علم تھا جس کی ایکسفولیشن آگے ہونی تھی وہ سارے کا سارا علم انسان کو دے دیا گیا کمپریہنسو نالج صرف اور صرف انسان کے پاس ہے اور اپنے حواس اپنی عقل کو وہ استعمال کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے اس کو ہم اکوائر کہتے ہیں تو اکوائر نالج کا علم کا یہاں پر اقتصادی ابلیس پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں فرمانوں میں شامل ہو گیا پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے صرف ایک درخت سے روکا گیا یہی شریعت کا بھی مزاج ہے زیادہ تر چیزیں حلال ہیں بہت تھوڑی چیزیں حرام ہیں ساری جنت کی چیزیں حلال تھی صرف ایک درخت سے روک دیا گیا تھا تو کیا ہوا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 خالی عورت پر الزام نہیں کہ عورت نے آدم علیہ السلام کو بہکا دیا ہے بی بی ہوا علیہ السلام نے اپنے شوہر کو بہکا دیا اور درخت کے پاس لے گئی نہیں دونوں کو شیطان نے بہکایا اور دونوں سے یہ خطا ہو گئی ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ ساری دنیا کا علم شیطان کے جال سے نہ بچا سکا تو شیطان کے چالوں سے اگر بچنا ہے جو عزلی دشمن ہے انسان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس اکوائرڈ نالج کے علاوہ اقتصادی علم کے علاوہ کسی اور علم کی بھی ضرورت ہے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی پھر فتلقا آدم و میں رب ہی کلمات ان فتح اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں کل ہجمی ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا تو یہاں ہدایت کا ذکر اگیا فامّا یاتیناکم مِنّی ہُدًن فَمَن تَبِعَ هُدَایَ فَلا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلا ہُمْ یَحْزَنُونَ اب یہ ہدایت دراصل ریویلڈ نالج ہے علم الوحی علم الاسماء انسان کو نہ بچا سکا شیطان کے شر سے جو علم الوحی پر عمل کریں گے ان کے لیے فرما دیا گیا کہ ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی نہ شیطان ان کو نقصان پہنچا سکے گا نہ دنیاوی علم نقصان کا سبب بنے گا اور نہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے دکھ اور اذیت کا سبب بنیں گے اگر بشرط یہ کہ وہ اس وحی کے تابے رہ کر اپنی زندگیاں گزاریں اس کے برعکس بلدینہ کفر وقت آیات نہ جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اب یہاں سے آگے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے آیت 123 تک 123 تک یہ ذکر چلے گا بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے اولاد اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسر کا مطلب ہوتا ہے بندہ ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ اسرائیل کا مطلب عبداللہ اللہ کا بندہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسعق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یہ فلسطین کے علاقے کنان میں آباد تھے یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے بڑے بیٹوں نے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام سے دشمنی کی ان کو کنویں میں پھینک دیا پھر مصر جانے والا ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا یوسف علیہ السلام کو اس نے اس میں سے نکال لیا اور ان کو اپنے ساتھ مصر لے گئے یہ تقریباً انیس سو قبل مسیح کا واقعہ ہے نائنٹین بی سی وقت کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے مقرب کی حیثیت حاصل ہو گئی اس زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا وہ فرعون نہیں تھا وہ مصری نہیں تھا یعنی کہ مصری فیرو نہیں تھا بلکہ یہ وہ بادشاہ تھے جو عراق سے آئے تھے اور آ کے مصر فتح کیا تھا اور وہاں اپنی حکومت قائم کی تھی ان کو چرواہے بادشاہ کہا جاتا تھا ہکسوس کنگز پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس پورے علاقے میں کنان وغیرہ کے علاقے میں جس میں مصر بھی آتا تھا قحط پڑا نتیجے میں یعقوب علیہ السلام اور ان کے گیارہ بیٹے مصر میں آ کر آباد ہو گئے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کی وجہ سے غلے کی کمی نہیں تھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو مصر میں بڑا با عزت مقام ملا بادشاہ کے مقرب بنے مصر کی زرخیز ترین زمین جشن کا علاقہ ان کو دے دیا گیا تقریباً ڈیڑھ سو دو سو سال تک یہ بہت عیش اور آرام کی زندگیاں گزارتے رہے پھر مصر میں انقلاب آ گیا آئی اور سنس آف دا سوئل یعنی کہ بادشاہ بنے اور کینگز کو انہوں نے نکال دیا ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی نسلوں پر ظلم اور ستم شروع کر دیا ان کو غلام بنا لیا اور یہ سلسلہ تین چار سو سال چلتا رہا یہاں تک کہ موسا علیہ السلام مبوس ہوئے تقریباً تیرہ سو قبل مسیح تھرٹین بی سی میں پھر ان کو نجات دلائی گئی فرونیوں سے ایکزوڈس ہوا طور پر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی اب بنی اسرائیل ایک امت بن گئے موسی علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تقریباً تیرہ سو سال کا وقت بنتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ہلاکا نبیون یوں خلاف ہوں کوئی نبی ہلاک ہوتا تھا یعنی کہ مرتا تھا تو دوسرا نبی ہی اس کی جگہ لے لیا کرتا تھا ایک وقت میں دو دو تین تین انبیاء ان میں موجود رہے ان کو بہت فخر تھا اپنے اوپر کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں کافی عرصے سے ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا تھا اور اب یہ آخری نبی کے انتظار میں تھے اور اس آخری نبی کی نشانیاں ان کی اپنی مقدس کتاب طورات میں موجود تھیں مدینے میں ان کے تین قبیلے آباد تھے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے مسلمانوں نے اب چونکہ مکے سے مدین ہجرت کی تھی اور بنی اسرائیل سے اب ان کا سابقہ پیش آنا تھا مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ کفار مکہ کے مقابلے میں یہودی بہتر ہوں گے زیادہ اچھا ان کے ساتھ سلوک کریں گے اس لیے کہ وہ بھی اللہ رسول اور کتاب کے ماننے والے ہیں خود نبی کے انتظار میں ہیں لہٰذا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ کر قبول کریں گے لیکن یہودی جہاں نبی کے انتظار میں تھے وہاں ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو نبی آئے گا وہ بنو اسرائیل ہی میں سے ہوگا تو جب ان کے گروہ سے باہر بنو اسماعیل میں اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی کو مبوس فرمایا تو وہ گروہی تعصب ریشل پرجڈس کی وجہ سے قبول نہ کر سکے یہ نہیں کہ ان کو حق پتہ نہیں چلا تھا حق پتہ چل گیا تھا پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں لیکن صرف تعصب صرف پرجڈس کی وجہ سے قبول نہ کیا اور سخت دشمن ہو گئے اب یہاں زوردار دعوت ان کو دی جا رہی ہے ایمان لانے کی ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کچھ ان کے جرائم کا تذکرہ ہے اس میں بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کسی قوم کو یا کسی نسل کو برا بھلا کہنا چاہ رہا ہے یا ان کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے نازب اللہ دراصل یہ ہم مسلمانوں کو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ دیکھو جب کسی قوم میں زوال آتا ہے تو ان کا کردار اخلاق کتاب اللہ اور رسول کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہو جاتا ہے تو اے مسلمانوں اب تم کو امام بنایا جا رہا ہے تو تم ایسی غلطیاں مت کرنا ورنہ اللہ کا انصاف بے لاغ ہے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت رحمت کسی گروہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے اللہ تعصب نہیں برتتا جب کوئی اسی روش پر اسی راہ پر چلتا ہے جو مغدوب علیہم کا طریقہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقدوب علیہم قوموں کے ساتھ کیا تو تمہارے ساتھ کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے گا تو ہم کو محتاط ہونے کے لیے سارے واقعات جو ہیں سنائے جا رہے ہیں اور ہم اس نیت سے اور اس دعا کے ساتھ اس حصے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کمزوریاں دکھا دے اور اللہ ہمیں ان کمزوریوں سے ان غلطیوں سے بچا لے جو کہ بنی اسرائیل سے سرزد ہوئی۔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 کہ انسان تو اللہ کا عہد توڑے چلے جائیں اور اللہ ضرور اپنا عہد پورا کرے فرمایا نہیں میرا عہد پورا کرو اور یہ عہد کیا تھا یہ انشاءاللہ آگے ہم سورہ آراف میں اس کی تفصیل پڑھیں گے اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ضروری کنڈیشن ضروری شرط کیا وہ اور صرف اور صرف بس مجھ ہی سے ڈرنا اللہ کی بات مانتے ہوئے انسانوں کو بہت سے اندیشے ہوتے ہیں دنیا کے فائدے کم ہو جائیں گے لوگوں سے ڈر لگتا ہے دنیا کا ڈر لوگوں کا ڈر دنیاوی فائدوں کی خواہش اللہ کی اطاعت کا شوق چھین لینے والی چیزیں ہیں تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ سب ڈر نکال دو صرف مجھ ہی سے ڈرو اور زوردار ایمان کی دعوت وہ آم نو اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے فرم بھی ولا و ای آی لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر مت بن جاؤ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو یہ تھوڑی قیمت کیا ہے ساری دنیا بھی اگر مل جاتی ہے اللہ کی نافرمانی فرمانی کے عوض تو یہ تھوڑی قیمت ہے اور اس ساری دنیا کس کو ملی ہے بتائیے تھوڑی <تَعْلَمُون> قیمت پر میری آیات کو نہ پیش ڈالو اور میرے غزب سے بچو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو دیکھیے الزامی انداز نہیں ہے نہ نا انداز ہے ابھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم نے حق چھپایا تم نے کنفیوژن کریٹ کیا یہ انداز نہیں ہے نہ سے ہانا یہ نہ کرو تو اچھا ہے ایسے نہ کرو تو اچھا ہے ہوتا یہ تھا کہ عرب تو پڑے لکھے لوگ نہیں تھے ان کے پاس کتاب نہیں تھی تو یہودیوں کی بنی اسرائیل کی وہ بڑی عزت کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کتاب ہے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرب کے مشرق یہودیوں کے علما کے پاس جا کر ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ کون ہے یہ سچے نبی ہیں کہ نہیں یہود کے علماء نے ان کو صحیح بات نہ بتائی شک میں ڈال دیا ہاف ٹروتھ بتائے اور جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق نشانیاں ان کی کتاب تورات میں موجود تھیں وہ سب چھپا گئے تو مسلیٹ کیا لوگوں کو تم سے کہا جا رہا ہے یہ کام نہ کرو واقیم الصلاۃ اوات و زکاط او نماز قائم کرو زکوات دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ اطامل بر وطن فسکون الکتاب افلاطا تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے یہ علماء کے لیے لرزانے والی آیت ہے جو آج بھی اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں جو دوسروں کو نیکیوں کی ترغیب کرتے ہیں خود بھی ان کو چاہیے کہ بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں کمی تاہی پہ اللہ معاف فرمانے والا ہے حدیث میں مضمون آتا ہے کہ بعض جنتی بعض دو زخیوں کو دو زخم میں دیکھیں گے اور حیران ہوں گے پوچھیں گے ان سے کہ آپ لوگ دو زخم میں کیسے چلے گئے ہم تو آپ کی باتیں سن کر ایمان لائے اور نیک عمل ہم نے کرے اور ہم جنت میں چلے گئے آپ دو زخ میں تو وہ دو جواب دیں گے کہ ہاں ہم تمہیں تو نیک کاموں کی بہت نصیحت کیا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے اس لیے کہ جب ایک انسان عالم کے مقام پر آ جاتا ہے تو نفس بڑے اڑنگے لگا سکتا ہے اس کو تو لہذا نفس کی آزمائشوں سے بچنے کے لیے اب راستہ بھی بتایا جا رہا ہے بسعین و بصبری صبر اور نماز سے کام لو صبر کے ساتھ ہمیں جو تصور آتا ہے وہ آتا ہے نہایت مظلومیت کا لیکن نہیں یہاں جس صبر کی بات کی جا رہی ہے وہ مظلومیت والا صبر نہیں ہے جبری صبر نہیں ہے بلکہ اختیاری صبر والنٹری صبر کی بات کی جا رہی ہے جو کہ نہایت آلہ کوالٹی ہے اپنی آزاد مرضی سے سچائی کو اختیار کرو پھر جو آزمائشیں آئیں ان پر صبر کرو جو ٹیمٹیشنز آئیں ان پر صبر کرو اور جس ہستی کی خاطر صبر کر رہے ہو کیا کرو اس کے ساتھ نماز کے ذریعے سے رابطہ قائم کرو وسطعین و بےصبری مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے تو لہٰذا جس رب کی خاطر صبر کر رہے ہو نماز کے ذریعے اپنے رب سے تعلق قائم رکھو انا <لَلْخوشِعِين> بڑا مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی اور ڈرو و تقو یوم سرون اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا اب یاد ہے نا کو کہ ہمیں اس طرح نہیں سننا ان آیات کو جیسے کہ بنی اسرائیل کو سنائی جا رہی ہیں ہمیں تو ان آیات کو اس طرح سے سننا ہے جیسے کہ اللہ مجھے ہی کو مخاطب فرما رہا ہے تو مجھ سے فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی نہ کسی کو فدیا لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی آخرت پر یقین عمل کو درست کر دیتا ہے لیکن آخرت کو ماننے کے باوجود اگر گناہ میں کمی نہیں آ رہی گناہوں میں کمی نہیں آ رہی یا گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ آخرت کے دن پر ویسا یقین نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے آخرت کے اثر کو آخرت کے امپیکٹ کو جو صفر کرنے والی چیزیں ہیں زیرو کرنے والی چیزیں ہیں جو غلط عقائد ہیں وہ سب یہاں اس آیت میں جمع کر دیے گئے وہ ارنجنا کو میں نالے فراؤنا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرونیوں کی غلامی سے نجات بخشی انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا تمہارے لڑکوں کو ذبا کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی یہاں پر آپ دیکھیے جبری صبر کا ذکر آ گیا یہ تو بجبوری کا صبر تھا آپشن ہی نہیں تھا چوائس ہی نہیں تھی فرانزم ظلم کر رہا تھا یہ کیا کرتے صبر تو کرنا تھا لیکن اس صبر کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت قدر افزائی فرمائی ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور صبر کے امتحان کے بعد اب ان کا شکر کا امتحان ہے جو کہ لیا جا رہا ہے اور افسوس کے شکر کے امتحان میں کم ہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہو پاتے ہیں وہ اس فرق میں یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرونیوں کو غرق کر دیا اب آپ دیکھیے اس مقام پہ ہم جب یہ آیات پڑھ رہے ہیں تصویر جو سامنے بن رہی ہے آیات کو پڑھنے سے وہ ایسی بن رہی ہے کہ جیسے یہاں فرون نے ظلم شروع کیا وہاں اللہ تعالی نے سمندر پھاڑا اور سارے فرونیوں کو غرق کر دیا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بیچ میں ایک طویل عرصہ ہے رد و قدا کا اور مختلف آزمائشیں اور عذاب جو کہ فرعون کے اوپر آئے ان کا ذکر یہاں نہیں ہے اب اگر کوئی یہ آیت پڑھ کے اس مقام پر قرآن کو پڑھ کے اور یہ نتیجہ نکالے کہ جیسے ہی فرعن نے ظلم شروع کیا وہاں اللہ نے غرق کر دیا تو قرآن کوٹ کرنے کے باوجود بھی وہ غلطی کر رہا ہوگا وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک مقام پڑھا نتیجہ اخذ کر لیا نہیں جب قرآن سے ہمیں کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا ہو تو اس مضمون سے متعلق تمام آیات کو جمع کریں تاکہ مکمل تصویر سامنے آ اور پھر نتیجہ اخذ کرنا چاہیے ورنہ کیا ہوگا کہ قرآن کو کوٹ کرنے کے باوجود غلطی کر رہے ہوں گے اس کیٹیگری میں چلے جائیں گے موسا علی علیہ السلام کو چالیس راتوں کے قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے اس وقت تم نے بڑی ذاتی کی تھی عجل یہ لفظ بھی بڑا دلچسپ ہے عجل اجلت جلد بازی دنیا کو آجلا کہا گیا تو یہ دراصل عجل اجلت کا سمبل دنیا سے محبت کا سمبل پتہ چلا کہ دنیا کی محبت دے ون سے ان کے دل میں بسی ہوئی تھی موس علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی کسی قوم میں آ جائے لیکن اس امت کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہو تو وہ اتنے عظیم پیغبن کی رہنمائی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے